ومساعدم ومساعدم ومساعدم ومساعدم باللہ من, من يهده فلا, فلا لا شریقل لا وشہد ان محمد رسول یادی نامن اللّہ حقۃقات و لاتم تنہ اللہ ون تم مسلم یاب الدی خلقم واحد بخل منہ زوجہ بدسمن مار جالن کثیر بط الدی تس به ولحم الن الله كان علیکم رقيبا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 اللّہ المبارک على محمد وعلى عل محمد کمبارکل ابراہیم وحلہ عل ابراہیم لا المجید سبحان کلائل مولانا علامہ انقن طلع علیم الحکیم ربش رحل صدری ویسر علی عمری وحد من السانی یفقہ قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى سرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترغن الجحيم ثم لترابنها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له مظلمة على أخيه في عرضه أو ماله فليتحلل منه اليوم قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار اوک قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محترم علماء کرام اور معزز حاضرین مجلس مال کے تعلق سے دو سوال ایسے ہیں جو سب سے ہونے ہیں مجھ سے بھی اور آپ سے بھی اور کائنات کے ہر فرد سے علیہ اسلام کی جو مشہور حدیث ہے لن یزول قدم ابن عدم یوم القیام حت تایوس علع خم کہ بندے کے قدم اللہ تعالیٰ کی عدالت سے بالکل نہ ہل سکیں گے جب تک اللہ رب العزت کے پانچ سوالوں کے جواب نہ دے دیں یہ عدالت سب پر قائم ہوگی اور یہ پانچ سوال سب سے ہوں گے ان میں سے دو سوالوں کا تعلق مال سے عن مال من نصب و فیمہ انفخر مال کہاں سے کمایا آمدنی کے ذرائع کیا تھے کہاں سے حاصل ہوا حلال یا حرام اگر تو حرام ذرائع ہیں تو پھر اس کی حیبت ناک سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ کیونکہ نبیر اسلام کی حدیث ہے لنت لن الحم النبتمن حرام ہے انسان کا جو گوشت یا خون رزق حرام سے بنتا ہے وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا اور ایک حدیث میں انار و اولاب اس گوشت کی حقدار جہنم کی آگ ہے تو اگر ذریعہ حرام کا ہے تو پھر یہ سزا اس کی طے شدہ ہے اور اگر ذریعہ حلال کا ہے کہ اس کے ذرائع آمدنی حلال تھے تو پھر دوسرا سوال وفیمہ انفقا خرچ کہاں کیا حلال ذرائع سے کما تو لیا اب یہ حساب دو کہ یہ خرچ کہاں کیا ایک ایک پیسے کے مصرف کا پھر حساب دینا ہوگا اور یہیں حساب لمبا بھی ہو سکتا ایک شخص ہے وہ کروڑوں اور اربوں کا مالک ہے اگر ایک ایک پیسے کا حساب دینا پڑ گیا کمانے کا بھی اور خرچ کرنے کا بھی تو کتنا طویل اس کا معاملہ ہوگا کتنا لمبا اس کا حساب ہوگا اس لیے مال کی کثرت جو ہے یہ قابل تعریف چیز نہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا آپ چاہیں تو ہم یہ جو پہاڑ ہیں مکہ کے یہ سونے کے بنا دیں اور جو اس کے کینکر ہیں حجر ہیں پتھر ہیں ان کو ہیرے بنا دیں اور یہ پہاڑ آپ کے ساتھ چلیں یہ ہیروں کا ڈھیر ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے عرض کیا کہ یا اللہ نہیں مال کی کثرت مجھے نہیں چاہیے وحب آکول آئی عجوب آئیما میری یہ چاہت اور خواہش ہے کہ ایک دن کھانا کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں کثرت مال مطلوب نہیں جتنا مال زیادہ ہوگا اتنا حساب بھی بڑا طویل ہوگا جب ایک ایک پیسے کے حساب دینے کا وقت آ جائے گا یقینا یہ گھڑیاں بڑی شاق گزریں گی اس لیے ہمارے جو مالی معاملات ہیں وہ بالکل سیدھے ہونے چاہئیں اعتدال پر اور شریعت کی ہدایات کے مطابق مالی معاملات مال کیا ہو سکتے ہیں جیسے تجارت خرید و فروخت ہے کاروباری لین دین اسی طرح مالی معاملات میں قرض کا معاملہ کسی سے قرض لیا کسی کو قرض دیا اسی طرح مالی معاملات میں امانتوں کا معاملہ امانتیں آپ کو سونپی گئیں جس مقصد کے لیے وہ مقصد ادا ہوا یا نہیں ہوا اس مقصد پر وہ مال خرچ ہوا یا نہیں ہوا اسی طرح مالی معاملات میں میراث ہے بندہ فوت ہو گیا اس کا مال ہے اس کا ترکہ ہے اس کے براساں ہیں بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں انہیں وراثت تقسیم ہو گئی ہر ایک کا حق ادا کر دیا گیا اسی طرح مالی معاملات میں ایک بندے کا ایک شخص کا اپنے اہل و عیال پر نفقہ ہے بیوی بچے ان پر خرچ کرنا یہ بہت سے مالی امور ہیں اور ان سارے امور میں شریعت کی ہدایات واضح قوانین اور قواعد موجود ہیں جن سے روگردانی ہلاکت کا سبب بن سکتی عذاب کا سبب بن سکتی اس لیے جتنے بھی مالی امور ہیں مالی معاملات ہیں ضروری ہے کہ ان کے بارے میں ہمیشہ شریعت کی ہدایات کو مد نظر رکھیں اور مالی اعتبار سے کسی پر ظلم نہ ہو نہ و فروخت میں نہ ہی لین دین کے دیگر معاملے جیسے قرض وغیرہ ہے یا اہلیال کے نفقہ پر ان پر جو خرچ کرنا اس میں ظلم نہ ہو میراث کی تقسیم میں اس میں ظلم نہ ہو نبی اسلام کی حدیث ہے کہ منکان الح مثلا متن لاخیر جس شخص نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کر رکھا ہو فی اور او ہی اس کی عزت کے تعلق سے یا اس کے مال کے تعلق سے فلوت حل منہ یوم تو آج ہی اس کے پاس چلے جاؤ اور اپنے دامن کو بری کروا لو اپنے آپ کو پاک صاف کروا لو معافی تلافی کر کے جو لین دین کی کمی بیشی وہ ادا کر کے پوری کر کے آج ہی اس سے اپنا معاملہ صاف کر لو موت کسی وقت بھی آ سکتی تو قبل فی قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس دن بری ہونے کے لیے نہ تمہارے پاس دیرن ہوں گے نہ دینار ہوں گے دنیا کی کرنسی نہیں ہوگی اور نہ وہاں وہ کام آئے گی اگر کوئی ڈھیر کہیں نظر آ بھی جائے سونے چاندی کا تو وہ وہاں کام نہیں آئے گا ہر مارکیٹ کی ایک کرنسی ہوتی اور جو حشر کا بازار ہے میدان اس کی کرنسی آمال ہے ایک ہی سکہ اس دن چلے گا اور وہ امال کا سکہ کسی پر زیادتی کر رکھی تو پھر تصویر اور برات دامن کا بری ہونا یہ امال کے ذریعے ہوگا اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیاں مظلوم کو دے دے گا اور مظلوم کے گناہ آپ کے سر پہ ڈال دے گا تو خبر اس کی کہ وہ دن آ جائے جس دن درہم و دینار نہیں ہوگا روپیہ پیسہ نہیں ہوگا نہ وہاں وہ چلے گا نہ وہاں وہ کام آئے گا اس دن دامن چھڑوانے کے لیے اعمال کی کرنسی لائی جائے گی اور نیکیوں اور گناہوں کو تقسیم کر کے اللہ الگ تصفیہ کرے گا اور فیصلہ فرمائے گا اور اپنا انصاف قائم کرے گا لہذا ہر معاملے میں مالی اعتبار سے جو شریعت کے قواعد ہیں شریعت کی ہدایات ہیں انہیں مدنظر رکھا جائے جیسے سب سے بڑھ کر تجارت کاروبار کاروبار بہترین پیشہ ہے انسان اگر دو چیزیں کاروبار میں قائم رکھے تو اس کی کیا فضیلت ہے التاجر تاجر صدوق المین مان نبی نو صدیقی وہ تاجر جو سچا ہو اور امانت دار ہو دو چیزیں صدق اور امانت ہمیشہ ان پر قائم رہے جب بولے سچ بولے اور جو امانت کے تقاضے ہیں مال کے حوالے سے وہ پورے کریں قیامت کے دن وہ تاجر انبیاء کے ساتھ ہو صدقین اور شہداء کے ساتھ ہو یہ اس کا درجہ اور مقام کہ اللہ تعالیٰ استاجر کو نبیوں کی صدقین کی اور شہداء کی رفاقت عطا فرما دے گا اور نبیر اسلام کی ایک اور حدیث اتجہر فیر دنیا میں سب سے بڑے فاجر تاجر ہوتے ہیں تاجر ہی فاجر ہوتے ہیں بہت کم تاجر ایسے ہیں جو فاجر نہ ہوں اور جو فاجر نہیں ہوں گے بلکہ سچے اور امانت دار ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں نبیوں کی رفاقت دے گا شہدا اور صالحین کی رفاقت دے گا تو دو بڑے سنہرے اصول یہاں آ کاروبار میں صدق سچائی اور کاروبار میں امانت امانت کا پہلو بندہ ہر لحاظ سے امین ہو امانتار حتیا کہ جو سودا بیچ رہے اس میں کوئی نقص ہے کوئی کمی ہے اس کو بیان کرے اس میں یہ کمی اگر قیمت کم ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ برکت دینے والا ہے لیکن امانت کے تقاضے پورے کریں تو اس کے جو کاروبار کے دو سنہرے اسے ہیں صدق اور امانت ہمیشہ ان کو ملحوظ رکھیں جب بولے سچ بولے وعدہ کرے سچا وعدہ کرے اس وعدے کا افاق کرے اور پورے کاروباری معاملے میں امانت کے پہلو کو ہمیشہ مربوز رکھے خیر خواہی کے پہلو کو مربوز رکھے ایک مال بیچنے والا یہ سمجھے کہ جس کو مال بیچ رہا ہوں اس کی میں نے خیر خواہی کرنی اس کو لوٹنا نہیں اور میں نے اس کو نقصان نہیں پہنچانا اور یہ بات بھی شرعی طور پر بطور اصل کے بیان ہوئی ہے بطور اصل کے نبیر اسلام کی ایک حدیث ہے جناب کے ہیں صحیح مسلم میں نہار رسول اللہ علیہ وسلم عن بیع و بیع الغرر نبی اسلام نے دو سود سے روکا دو سودوں سے روکا ایک ہے بے الاحساط اور ایک ہے بے الغر اس دور میں یہ سودے ہوتے تھے جاہریت میں آج سودے ہوتے ہیں نام تبدیل کر کے بے حسار تھا میں نے کہ وہ سودا جس کا تعلق کینکریوں سے ہے پتھروں سے جس کی بہت سی شکلیں تھیں مثلا یہ سامنے مال کھڑا ہے مثلا بکری ہیں تو آپ کینکری مارے جس بکری کو کینکری لگ گئی وہ آپ کو میں سو روپے میں دوں گا اس نے کینکری مار دی تو ممکن ہے وہ وہ بکری ایسی ہو جو بہت قیمت قیمت دو سو روپئے ہو تو اس میں نقصان کس کو ہو رہا ہے بیچنے والے کو اور ممکن ہو وہ کینکری کسی کمزور اور لاغر سی بکری کو لگے جس کی قیمت پچاس روپے تو اس میں نقصان میں کون رہا خریدنے والا تو یہ ایک ایسا سودا سودے کی ایسی صورت جس میں تڑفین میں سے کسی ایک کے لیے نقصان کا پہلو موجود تھی. نقصان کا پہلو موجود ہے ایسے سودے دھیرے میں ابہان کے ساتھ ہوتے ہیں کینکریوں کے سودے آپ اپنی مٹھی میں کینکریاں بھرے جتنی کینکریاں آ اتنے روپئے کی یہ بکری آپ کو دے دو تو اس نے مٹھی بھری بائے تھوڑے پچاس کینکریاں ہیں تو پچاس روپئے میں کچھ مٹھیاں زیادہ بھری ہوتی افغانی ہاتھ پہ چلے سو کیکریاں آ گئیں تو جان بین میں کسی ایک ہی نقصان ہے ایوہان کا سودے جائز نہیں ایسے سودے اگر آپ کر بھی بیٹھے تو وہ ناجائز ہوں ان کو واپس کرنا ضروری جس کی آج کے دور میں شکل ہے کہ انشورنس کی انشورنس گاڑی کا زندگی کا بہت سی صورتیں اور یہ سائدہ من ہوں میں آپ نے انشورنس دے دی لاکھ روپے اپنی جان کی یا بیماری یہ لاکھ روپے انشورنس اب جب بھی بیمار پڑو کمپنی میرا علاج کرائے گی اللہ نے صحت دی بیمار پڑا ہی نہیں جی تو لاکھ روپئے اس چلا گئی یا ایسی بیماریاں آ گئی پیدر پہ ایک بیماری دوسری تیسری آپریشن ہارٹ یہ وہ اور کمپنی کے لاکھوں روپئے لگ گئی اب یہاں کمپنی نقصان میں اور یہ نفع میں پہلی صورت میں وہ نفع میں کمپنی نفع میں اور یہ نقصان میں گاڑی کا انشورنس ہو گیا جناب ایکسیڈنٹ ہوا تو کمپنی ٹھیک کرائی بات کا نہیں ہوتا اور اس نے لاکھ روپئے بھرا ہوا ہے تو پھر کون نقصان میں یہ دینے والا جس کی گاڑی اور اگر ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں بار بار بار بار کمپنی ٹھیک کرا کے دے رہی تو کمپنیز میں گھاٹے میں نقصان میں یہ اسی کے ایک مبہم سودے کی شکل ایک جوا سمجھ لیجیے تمار میسر کبھی کوئی پارٹی نہ پھینکے کبھی کوئی پارٹی نہ پھینکے بے الاحسا روکا اس سے بات اوقات جاہلیت کے دور میں پلاٹ کا سودا ہو رہا ہے زمین ہے جناب ساری میری آپ ایسا کریں کہ کنکری پھینکیں جہاں کنکری جا کر گرے گی وہاں تک زمین آپ کو دوں گا بس میں دس ہزار روپئے اب پھینکنے والے دو طرح کے ہو سکتے ہیں ایک بندے میں قوت زیادہ ہے اس نے پھینکا اور پینکری جا کر سو میٹر دور گری بال کو ہوا بھی مدد دیتی وہ اسی طرف جا رہی پینکری کو اور دور لے گئے اور بعد آدمی کمزور ہوتے ہیں یا پھینک پتہ چلے پھینکتے ہوئے پٹھا چڑھ گئے یہ گرے تھا قیمت پہلے طے ہو چکی یہ سارے مبہم جو سودے کی شکلیں اللہ کے نبی نے اس سے روکا تو وہ کاروبار وہ خرید و فروخت جس میں کوئی ابہام کی شکل ہو اس کو شریعت نے جائز قرار نہیں دیا اس میں جان میں کسی ایک کے لیے نقصان کا احتمال گھاٹے کا احتمال اسی طرح بیر الغرب بےغرو سے روکا شریعت نے یہ بےغر کیا ہے ایسا سودا یا تو مبہم میں اور یا اس میں فریقین میں سے کسی ایک کے لیے نقصان کا پہلو موجود ہے نقصان کا احتمال موجود ہے تو ایسا ہر سود کاروبار میں کیا ہونا چاہیے نمبر ایک جو کاروبار آپ کر رہے ہیں وہ حلال ہے جو چیز آپ بیچ رہے ہیں وہ حلال ہے اب ایک شخص دکان کھول لے جناب شراب بیچنے کے لیے یہ کاروبار ناجائز ہے آمدنی ناجائز ہے بعض بعد کاروبار حلال ہوتا ہے کاروبار پہ وقت حرام ہو سکتا ہے جمعے کا خطبہ چل رہا ہے آپ کاروبار کر رہے دکان کھول کے بیٹھے ہو نماز چڑھ رہی جماعت کھڑی ہے آپ دکان کھول کے کاروبار کر رہے بعض لوگ خود نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں پیچھے بچے کو بٹھا دیا نوکر کو بٹھا دیا بعد میں تم سودا لین دین کرو حالانکہ نماز کے وقت میں جمعہ کے وقت میں جو کاروبار آپ کریں گے جو لین دین آپ کریں گے جو پیسہ آپ کمائیں گے سارا حرام سب حرام تو بعد وقت سودا ناجائز ہوتا ہے جس چیز کو بیچ رہے ہیں وہ ناجائز شراب بعض اوقات سامان حلال لے کاروبار آپ کا ذیور ہے لیکن کاروبار کب ہو رہا ہے نماز کے اوقات یا الذین اذا یادین ادانوں میں جمعہ ایمان والو جمعے کی اذان ہو جائے دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف اور چھوڑ دو خریدو فروخت چھوڑ دو خریدو فروخت چھوڑنا ضروری اس وقت اگر آپ کی دکان کھلی ہے سودے چل رہے ہیں سامان بک رہے ہیں جو پیسہ آ رہا ہے سب حرام ہر تو کیا کوشش ہو شریعت کیا چاہتی ہے کہ آپ کے کاروبار میں کوئی حرام کا عنصر نہ ہو لیکن شریعت نے کتنی غسرت اور سماہت کا معاملہ کیا کہ آپ کو بے پناہ وقت دیا فجر کی ہران ہو گئی آپ پر کیا فرض ہے نماز پڑھ نماز پڑھ لی اور فجر سے لے کر زہر تک شریعت کی کوئی پابندی نہیں جاؤ کاروبار کرو خوب کرو بلکہ نبی رسل السلام نے جلدی صبح نکلنا کام کاج کے لیے کاروبار کے لیے اس کو بابرکت قرار دی جلدی نکلنا اس کو بابرکت قرار دیہر کی نماز تک اذان تک تم پر کوئی ذمہ داری نہیں کتنا وقت آپ کو دیا جا رہا ہے لیکن زور کی اذان ہو گئی جماعت مسجد میں قائم ہے اب کاروبار کرو گے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی اور جو کماؤ گے وہ حرام تو آپ کے حلال کاروبار میں حرام کا عمصر شامل ہو ہوگے بتاؤ یہ حرام کسی آفیت کا باعث ہو سکتا ہے ایک بندے کا پورا لباس حلال کا ایک چونی کے بقدر اس میں حرام شامل ہے وہ لباس پہن کے نماز پڑھو گے نماز نہیں ہوگی آپ کہتے ہیں کہ سو فیصد حلال کاروبار مگر اس میں وہ آمدنی داخل ہو چکی ہے جو آپ نے حرام وقت میں کمائی اللہ تعالی نے کتنا وقت دیا آپ کو فجر سے جوہر تک تو تمہارا پیٹ نہیں بھرے گا اتنے حریص اتنے لالچی اللہ تعالیٰ کے دائی کو ٹھکرا دیا اللہ تعالیٰ کی اذان کو ٹھکرا دیا صرف سالم غالبا ایوب سے رحمہ اللہ پیشے کے سنار تھے بعد دکان پر بیٹھے ہوتے اور زیور ڈھال رہے بنا رہے تھے ہتھوڑی سے ضرب میں پہنی چاہیے مسجد سے اللہ اکبر اذان کہیں جی ہتھوڑی نہیں لگتی ہتھوڑی اٹھائی ہے ایک زرم لگا دو نہیں وہیں پھینک کر کھڑے ہو گئے اللہ کے گھر مسجد میں پہنچ گئے جی یہ سلو سال ہی ان ہے اور اگر ہم اتنی ناشکری کریں اللہ رب العزت نے اس قدر میں حسین دی اور ہم اس کے باوجود نمازوں کے اوقات میں بھی کاروبار کر رہے ہیں یقیناً حلال رزق میں حرام کی ہو گئی اللہ کے امر کو ٹھکرا دیا گیا تو ایک جو مال بیچا جا رہا ہے خریدا جا رہا ہے وہ حلال ہو ایک بندہ شراب کا کاروبار کرتا ناجائز لیکن اگر آپ شراب کی بجائے جوس بیچتے ہیں مگر کب بیچ رہے ہیں این نماز کے وقت جماعت کھڑی ہے دودھ بیچ رہے ہیں جماعت کھڑی ہے اور آپ خرید و جاری رکھے ہوئے تو آمدنی حرام کی ہے اور ناجائز تو کام حلال کا ہو نمبر ایک وقت وہ ہو جو شریعت نے دیا ہے آپ کو پڑھ لی اثر تک آپ کام کریں اثر پڑھ لی مغرب تک کاروبار کریں مغرب پڑھ لی عشاء تک کاروبار کریں کتنا وقت آپ کو چاہیے تو پھر کیا ضروری ہے کہ اس پورے وقت کو پا لینے کے باوجود نمازوں کے اوقات میں بھی کام کرے نمازوں سے غافل ہو جائے یہ خود تو پڑ گئی بیٹے کو بٹھا لیا کہ تم کام سنبھالو بیٹے پر نماز فرض لے بیٹا اگر قیامت کے دن گرے باندھ پکڑ کہ یا اللہ میرے باپ سے پوچھ خود جا رہا تھا مسجد نے اور مجھے دکان پہ بٹھا گیا نماز نہ پڑھوں اور کاروبار کروں کیا دوں گے تو شریعت نے اس قدر آپ کو وقت دیا فرصت دی اور یہ ایک دوسرے دار کو دی مگر اس کے باوجود آپ حرام وقت میں یہ کاروبار کریں تو پھر وہ حرام کی امیدش شامل ہو جائے اور پھر کسی قسم کا ابام نہ ہو سودے یعنی صلاحیت ہو بذاحت ہو سودا کیا ہے قیمت کیا ہے نقد ہے تو یہ قیمت ہے اور بال فرض اگر آپ اقسات پر لے رہے ہیں تو قسط پر بھی لینا جائز ہے قسط پر بھی لینا جائز اقسات پر لے رہے ہیں اس میں قیمت اگر زیادہ لگائی جا رہی وہ بھی قابل قبول ہے کیونکہ شریعت میں وقت کی بھی قیمت ہے ایک چیز آپ فوری بیچیں دس لاکھ کی اور ایک چیز ہے آپ کو اس کی قیمت سال بعد وصول ہو رہی تو جو ایک سال کا جو یہ گیپ آ رہا ہے اس کی قیمت ہے دس لاکھ میں آپ نے کیش دے دیا بارہ لاکھ میں آپ نے قسطوں پر دے دیا وہ بالکل جائز ہے وہ ایک سال اس کی قیمت لیکن یہ ابہام کرنا سرحد کے ساتھ وضاحت کے ساتھ مثلا سودا کیا ہو رہا ہے گاڑی کا کون سی گاڑی یہ گاڑی واضح ہو مسئل قیمت کیا ہے قیمت یہ ہے کیش کی دس لاکھ تھی ادھار کی بارہ لاکھ میں نے کہنا ادھار لے رہا ہوں اب کیش ختم ہو گیا ادھار متعین ہو گیا یہ دو بہن نہیں ایک ہی بہ نہ فی ہی دو بہن میں ایک میں دو سوگے دو بہ ناجائز ہے لیکن یہاں ایک ختم ہو چکا ہے ایک متعین ہو چکے ایک ادھار تھا اور ایک کیش پہ تھا ش کا ختم ہو چکا ادھار کا متعلق ہو چکا دو بہن ہی ایک بہن بات ہی مجھے سراہم ختم ہو گیا اسی طرح جو مدت ہے ادائیگی کی دس ماہ ہے بارہ ماہ ہے چوبیس مہینے دو سال ہے تین سال ہے سراہ ابراہم نہ سودے میں ہے نہ قیمت میں نہ مدت ادائیگی میں سراہد آ تو پھر یہ سودا جائز ہوگا درست ہوگا تو مقصد یہ ہے کہ سودا مبہم نہ ہو سودے میں سود کا عن نہ ہو سود کا عن بھی مال کو ناپاک کر دیتے برکتیں ختم کر دیتے بلکہ سود اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے آپ سونے کا کام کرتے ہیں نبی اسلام کی حدیث ہے لا لاتب بےظہ اللہ بسلم بے سوائے یدن بے یدن سونا بدلے سونے کے مت بیچو سونا بدلے سونے اور اگر بیچنا ہے تو ان شرطوں کے ساتھ نمبر ایک برابری کی بنیاد کمی بیشی نہ ہو بالکل برابر سوام بے سواب بالکل برابر اور دوسرے یدم بے ید کیش نق یہ دو یہ لو یدم بے دو ایک ہاتھ سے لو دوسرے ہاتھ سے دو اس کو موخر نہ کرو کہ مجھ سے ابھی لے لو اور تو مجھے مہینے بعد دے دینا دو مہینے بعد دے دینا یہ یہ ربن مسیح کہلاتا ہے تاخیر کا سو اور اگر برابری پر نہیں دے رہے سونا بدلے سونے کے چاندی بدلے چاندی کے یہ ریبول فضل کہ یہ بھی جائز نہیں وہ بھی جائز نہیں سود جو ہے وہ اللہ اللہ تعالی کے ساتھ اعلان جنگ سود کی بڑی قباحت اور شناخت نبی اسلام کی حدیث ہے کہ سود کے ستر شعبے سب سے ہلکا شعبہ نکاہ اللہ نہیںت کہ ایک شخص چوک میں کھڑا ہو کر اپنی والدہ سے نکاح کرے چوک پہ کھڑا الگ اعلان لوگوں کو دکھا کرے اتنی اس میں خبر اور پھر یہ بات معلوم ہے کہ سود میں برکت نہیں ہے خرید و فروخت حلال تجارت یہ مال کی برکت اور سود یہ مال کی نہوست انسان کو اس کا ادراک یا احساس نہیں ہوتا لیکن برکتیں ختم ہو جاتی تو ان چیزوں سے ان محسوس سے کچھ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شریعت تجارت میں کیا اصول دیتی بہت مشکل چیز نہیں ہے بہت ہی آسان معاملہ کام حلال لو وقت حلال لو سودے میں سراہیت ہو ابحان نہ ہو جیسے جاہلیت کے جو سودے پینکلوں کی بیٹ اس میں ابحان ہے. بات کر تو کہتے اس تالاب جو مچھلیاں ہیں وہ آپ لے لیں ایک لاکھ روپے اب وہ کم بھی ہو سکتی ہیں زیادہ بھی ہو سکتی یہ سودا منہ ناجائز ایسا سودا جو ابہان پر کیا جائے آج کل اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ یہ مال جو ہے جہاں ہے جیسے ہے کی بنیاد پر دکھایا نہیں جا رہا کیا امان ہے جہاں ہے جیسے ہے کی بنیاد پر جو لینا چاہے وہ اپنے ٹینڈر بھر دے اور لے لے یہ ایمان مبہم سوتا ہے جائز نہیں اور اس کو کوئی معمولی حیثیت نہ دی جائے ناجائز کاروبار کرنا یہ سمجھے کہ آماد کی بربادی زید من ارقم وہ عنا کر بیٹھے ایک سودے کی ایک صورت بے عین ہو سکتا ہے آج کل بھی ہے ایک بندے کو پیش چاہیے وہ اس کو حاصل نہیں ہو رہا تو ادھار وہ بار خرید کتنے کی بارہ لاکھ اب گاڑی تو اس کو نہیں چاہیے اس کو مال چاہیے اسی دکاندار سے کہے کہ تم یہ گاڑی نقد مجھ سے دس لاکھ کی لے لو جو ادھار ہے بارہ لاکھ وہ میں نے دے تم نقد مجھ سے دس لاکھ کی لے لو تو خسارا تو ہے اور وہ اس کی مجبوری سے فائدہ بھی اٹھا رہا ہے یہ بہنا جو زید ارخم سے ہو گئے معاملہ زیدخم سے یہ معاملہ ہو گیا ام امر میں مجھے بات مال ہوں گے سعیدہ میں کہ زید تم نے نبی السلام کے ساتھ حج کیا نمازیں پڑھی بار بار جہاد کیا روزے رکھے تمہارے ایک سودے نے سب کچھ برباد کر دی اللہ یہ کہ تم توبہ کر لو یہ سودا واپس کر دو باتوں کا ایک کہ انسان کو علم نہیں ہوتا ایسا سودا کر بیٹھتے حمشی رضی وزیر ہو سفر پہ گئے واپس لوٹ رہے تھے سوچ رہے تھے اللہ کے نبی کے لیے کیا توحفہ لوں یہ دیکھا کہ نبی السلام کو کھجوریں پسند تو ان کے پاس کچھ کھجوریں تھیں جو ہلکی کوالٹی کی تھی وہ انہوں نے ایک بندے کو دی مثلا وہ دو کلو تھی اس کے پاس بہترین کھجور اعلیٰ کوالٹی کی وہ ایک کلو لے لی دو کلو کے بدلے نبی رحضان کو پیش کی آپ خوش ہوئے بلال یہ کھجوریں کہاں سے لی بتا دیے کہ اس طرح میں نے کیے اپنی دو کلو دے کر یہ ایک کلو میں نے لی آپ کے لیے فرمایا کہ نہیں یہ سودا غلط ہو گئے. یہ سود ہے ایک جنس کی دو چیزیں ہوں ان میں تبادلہ اگر کمی بیشی کی بنیاد پر ہے وہ نہ جائے وہ سود ہے تبادلہ برابری کی بنیاد پر ہونا چاہیے ایک کلو دیے ایک کلو دو برابری کی بنیاد یہ سود ہے اب کیا کروں جاؤ واپس سودا واپس کرو اپنی کھجوریں لے لو اور یہ واپس کرو اور اگر یہ کھجوریں چاہیے اپنی کھجور بیچو درہم کے بدلے روپئے پیسے کے بدلے اس روپئے پیسے میں یہ خریدو معاملہ تو وہی بنتا ہے لیکن تبادلے کی جنس میں فرق آ گیا پہلے کھجور بدلے کھجور کی تھی اب کھجور بدلے روپئے پیسے کی جنس تبدیل ہو لے پھر کوئی سونا سونے کے بدلے بالکل برابری کی بنیاد سونا اگر چاندی کے بدلے ہو پھر جو چاہے آپ ریٹ طے کر لیں لیکن پھر بھی یدن بھی بدن ایک ہاتھ دو دوسرے ہاتھ لو دو ادھار نہیں تو نبی اسلام نے جو یہ حدود بیان کی جو قیود ذکر کی ان کا ماں یہی ہے کہ کاروبار ہونا چاہیے کریں بڑی جانتداری کے ساتھ سچائی کے ساتھ امانت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے لیکن کاروبار میں ابہام نہ ہو کسی قسم کے نقصان کا امکان نہ ہو کسی کے لیے امکانِ ضرور نہ ہو کسی کے لیے حلال ہو اور امکانِ ضرور نہ ہو اور خیر خی پر خیم دیکھیں لیکن لاتنا چیز یہ بے بے نجش ایک صورت ہے کاروبار کی جو منڈیوں میں اور کاروباری مرکزوں میں اکثر ہوتا ہے اس کی صورت کے دو بھائیوں کا سودا چل رہا ہے اور تیسرا بیچ میں آ جاتے بعض اوقات لوگوں کی آپس میں ملی بکت دیتی یہ سودا چل رہا ہو تم بیچ میں ٹپک پڑو اور کہو کہ یہ مال مجھے دے دو مثلاً ایک موبائل پر بات چل رہی بیس ہزار کی اور وہ کہ مجھے بڑا پسند ہے مجھے پچیس کا دے تاکہ اصل جو خریدار ہے وہ ریٹ آخر پسندید وہ پسندیدگی پروسودا کر رہے تو وہ ریٹ بڑھا دے جو کہ خیر خواہی کے تقاموں کے خلاف حالانکہ وہ خریدار نہیں ہے صرف دکاندار سے ملا ہوا ایک چیز کے نیار کچھ بھی ہو اس کا ریٹ بڑھانے کے لیے تھا کہ جو خریدار ہے وہ اس دھوکے میں آ جائے اس جال میں پھنس جائے اور زیادہ پیسے دے کر وہ مال خرید لے لات مواد نجس مت کرو یہ دھوکہ مت دو خیر خواہی کے اصولوں کو اپنا خیر خواہ نبی علیہ صحابی جریبلی رضی اللہ علیہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیت کرتے ہیں کہ باجیات رسول اللہ علیہ السلام علیہ السلام صلح و عزا و نسل قلع مسئلے میں نے نبی الاسلام کی خاطر بیعت کی ہے تین چیزوں پر نماز قائم کرنے پر زکوٰۃ دینے پر اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر پاہی کرنے پر بیت کر اب ان تین چیزوں کو خاص طور پہ پلے سے باندھ لیا نماز کی ادائیگی وقت پر ساری سنتوں کی حفاظت کے ساتھ و خوشبوخو کے ساتھ جو حقیقی اقامت ہے اور زکات کی جائے گی پوری دیانتداری کے ساتھ ایک ایک پیسے کی زکات باقی رہا ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہ وہ بھی پوری زندگی جاری رکھی حاضر حجر نے ان کی خیر خواہی کے واقعہ نقل کیا اپنے غلام کو بھیجا کہ میرے لیے گھوڑا خریدا غلام گھوڑا خریدنے چلا گیا مارکیٹ میں گھوڑا دیکھا پسند آ گیا پوچھا اس کی کیا تیمت اس نے کہا مثال تم تین ہزار دے رہے کوشش کی کم ہو جائے کم ہو جائے وہ کم کرتے کرتے دو ہزار پر لے بات ختم ہو گئی اب وہ گھوڑے کے مالک سے کہتے ہیں کہ میرے ساتھ چلو جو میرے مالک ہیں جریل رضول ہو وہ بھی گھوڑا دیکھ لیں اور ان سے قیمت لے لو پیسے لے لو میرے ساتھ چلو چل پڑو جناب جریل کے پاس گئے کتنے کا جناب دو ہزار جرم گھوڑا دیکھتے ہیں چاروں طرف سے اس کی پیشانی دیکھی اس کا منہ دیکھا اور اس کے جو قوائم ہیں ہاتھ کو وہ دیکھے بڑا پسند آیا کہا جی کہ یہ گھوڑا دو ہزار کا نہیں ہو سکتا یہ تو تین ہزار کا ہونا چاہیے تین ہزار کا ہونا چاہیے اب ان کا نوکر حیران کہ میں لڑ مر کے ریٹ کم کیا اور آپ نے کیا کر دی کہا کہ میں اس پر ذرا سواری بھی کر کے دیکھ لوں اس پہ چڑھے اس کی سواری کی اس کی چال اس کی دوڑ بڑی شاندار اس کا انداز بہت ہی بہترین واپس آئے اور کہا کہ یہ تین ہزار کے بھی ہے یہ پانچ ہزار کا ہونا چاہیے حیران پریشان کہ میں نے اتنی محنت کی اور قیمت کم کروائی اور آپ بڑھاتے جا رہے فرمایا کہ یہ جو گھوڑا دو ہزار کا دھیر ہے دو ہزار کا دھیر ہے اس میں دو باتیں ہو سکتی یا تو اسے اپنے گھوڑے کے اور نہیں مارے जानते ہی نہیں یہ گھوڑا کیا چاہیے اس کی اوساف نہیں جانتا اور یا پھر مجبور ہے اس کو پیسے چاہیے مجبوری کا مارا ہوا ہے چلو دو ہزار میں لے لو تاکہ مجھے رقم ملے اور میری ضرورت پوری ہو مجبوری یا اسے گھوڑے کے اوساف معلوم دیں یا اس کو پیسے کی ضرورت اور میرا معاملہ کیا ہے بایات و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو نبی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے ہر مسلمان کے ساتھ خیر خای کرنی جن کر پانچ ہزار دن گھوڑے کی قیمت ادا کر یہ خیر خاں بعض اوقات ہم سودا کرتے ہیں اور بیچنے والے کو اس مال کی حقیقت کا علم نہیں ہوتا اور بات بہت ہی سستی قیمت پر طے ہوتی ہے ہم خوش ہوتے ہیں کہ جناب ہم بڑے کائیاں نکلے اور ہم نے یہ کر دیا اور وہ کر دی اور فلاں کو بے بےقوف بنا لیکن نہیں جو نبیر اسلام کا فرمان شروع میں آپ نے سنا التاجر الصدوق الامین سناجر صدوق المین سچا اور امانت دار تھا تاجر سچا اور امانت جو امانت کے تقاضوں کو سمجھنے والا ہو اور صدق من ہو جائے صدق پر قائم ہو امبیا کے ساتھ ہوگا صدیقین کے ساتھ ہوگا اور شہدا کے ساتھ ہوگا تو ان چند نصوص سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ شریعت کس قسم کی تجارت چاہتی صدق چاہتی ہے امانت چاہتی ہے سودے میں جو وضوح اور وضاحت کا پہلو کوئی ابہام نہ وہ چاہتی قیمت میں ابہام وہ چاہتی مدت ادائیگی کا امہان نہ ہو وہ چاہتی کسی قسم کے زرل کا امتحان نہ ہو کسی قسم کے دھوکے کا امکان نہ ہو اور بالکل سو فیصد سراہد کے ساتھ وہ سودا ہو یہ شریعت یہ اصول ہمیں دیتی ان اصولوں پر ہم کاروبار کریں باقی پورا کتاب البیور کتب حدیث میں موجود ہے آپ ان کو پڑھیں اردو ترجمے ہو چکی ہیں جب بعض اوقات آپ جو مسجد میں دروس ہوتے ہیں اپنے شیخ سے کہیں کہ کتاب المیور کا درج شروع کریں اس سے آپ کو وہ تفصیلات حاصل ہوں گی جن تفصیلات پر جو شریعت کے اصول قائم ہے تجارت کے اور دیگر اصول تو مالی معاملات جو, جو ہیں ان میں ایک تو کاروباری معاملہ اسی طرح ہم نے عرض کیا کہ امانت کا معاملہ ایک امانت آپ کو سونپی گئی اس امانت میں بالکل دیانت تقاد پورے کیے خیاانت نے منافق کی علامت کیا ہے اسے کوئی امانت سونپی جائے اس میں وہ, وہ جبکہ امانت کے تقاضے پورے کرنا ضروری نبیر اسلام کے جیسے امانت کی ایک سوئی دھاگا بھی ادا یہ نہیں کہ سوئی دھاگے کیا ہے گھر لے جاؤ کیا اس کی ویلیو نہیں اگر وہ امانت کا مال ہے تو سوئی بھاگا بھی ادا کرو نبی السلام کے دور میں ایک غذبے میں ایک شخص لڑ رہا تھا بڑی جواب مردی کے ساتھ بے جگری سے اور بڑا وہ ایک کمی قسم کا جہاد کر رہا تھا صحابہ اس کو دیکھ کر آشیش کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ان شم نسل یہ آخرا میں مکھانے میں خیر قبل ہم تب لو کو مخان سینا اس نے خیبر کے مالک غنیمت سے ایک چادر اٹھا ایک چادر اٹھا یہ سوچ کر اٹھائی ہوگی کہ میں بھی تو مجاہد ہوں اور یہ تقسیم تو ہو گئی اس وقت مجھے ملے یا نہ ملے تو ابھی اپنے حصے کے طور پہ اٹھایا ایک چادر اٹھایا وہ چادر جہنم کا شعلہ بنی اور اس کے بدن پر خیمہ بن چکی چاروں طرف سے اس چادر نے اس کو لپیٹ میں لیا وہ چادر آگ بن چکی یہ بات سن تھی ایک شخص دوڑا ہوا ہے اپنی جیب سے دو تسمے نکالے دو تسمے کہا کہ یار سو سل مجھے یہ ملے تھے میں نے جیب میں ڈال لی اب آپ کی بات سنیں میں معافی مانگتا ہوں یہ تسمے مجھ سے لے لیجیے نہیں لت اکبر اکما حداف یا نہیں بےما یو میاں اب قبول نہیں کرو قیامت کے نام لے کر آنا وہاں وصول کروں کیسے لا سکوں تو امانت امانت میں دیا کے تکان ہے کیونکہ مالی معاملات میں امانت کی بھی ایک ایسی ہے اس کو پورا کیا جائے قرض لین دین میں قرض بھی آتا ہے مالی معاملات قرض اگر لیا جائے تو ادا کرنے کی پوری نہیں ہے تو اور ادا کیا جائے نبیل اسلام کے حدیث ہے جس نے قرض لیا اور صد دل سے وہ ادا کرنا چاہتا ہے تو اللہ ضرور ادا کرے اور اگر نیت میں کھوٹ بد دبا ہے تو پھر وہ مجریں پیارے فرم محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے جو مقروض ہو کر مرتے تھے ایک صحابی کا جنازہ آپ نے پڑھا اس کا تعلق بدون جار سے تھا فلاں بدون اجار کا کوئی شخص ہے یا بہت سے لوگ تھے لیکن کسی نے جواب نہیں دیا ڈر گئے کہ پتا نہیں کوئی وعید آگئی ہے کیا معاملہ پھر جب نشاندہی کی کہ فلاں بھی ہے فلاں بھی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سن شاست میں کانے تمہارا ساتھی جو فوت ہوا ہے اس کے جنتی ہونے کا فیصلہ ہو چکا مگر اس پر ایک تھا اس درد کی بنا پر جنت کے داخلے سے روک دیا گیا روک دیا گیا اب قرضہ ادا کرے تو اس کا راستہ کھلے تو نبی رسمان موجود تھے آپ کو بدلیا وہی آگاہ کر دیا جاتا تھا آج کیسے معلوم اس کے دوستوں نے ادا کر دیا اس کا راستہ کھل گیا اور وہ قداطہ انسانی را انہوں نے ایک صحابی کا قرضہ اپنے ذمے لے لیا غالباً دو دینار یا تین دینار دو دینار آ فوت ہوا اس کا جنازہ پڑھنے کے تشریف لائے آپ نے پوچھا اس کا قرضہ دوں صحابہ نے کہ دو دینار قرضہ کے پیچھے ترکہ ہے مال چھوڑ گیا قرضہ ادا کرنے کے لیے مال نہیں کچھ نہیں فرمایا کے سلو اللہ کو اس کا جنازہ تم ہی پڑھو پھر میں نہیں پڑھوں تم ہی پڑھو ابو خداطہ انصاری کو ترس آ کے نبی السلام کے جنازے سے نبی السلام کی دعا سے یہ محروم ہو رہا ہے تو عرض کیا کہ یار سور اس کا قرضہ میرے سمے اس کا جنازہ پڑھ دیجیے تو آپ نے تب جنازہ پڑا اگلے دن پوچھا قرض آدھا ہو گیا عرض کیا کہ نہیں مصروفیت تھی اگلے دن پوچھا قرض آدھا ہو گیا جی قرض آدھا ہو گیا فرمایا کہ آج اس کی قبر ٹھنڈی ہوئی ورنہ جی دو دن وہ خبر چل رہی تھی آگے آج اس کی قبر ٹھنڈی ہوئی جی کتنا سنگین ہے تو یہ مالی معاملات جو ہیں ان کا تعلق کسی نوعیت کا ہو کاروباری نوعیت کا ہو قرض کے لین دین کا ہو امانات کی ادائیگی کا ہو یہ میراث میراث کی تقسیم بھی ایک مالی معاملہ کتنے لوگ آپ سے ہی میراث تقسیم کر رہے ہیں بچیوں کا بیٹیوں کا بہنوں کا ہاتھ مارتے ہیں؟ ان کو میراث سے محروم رکھتے ہیں حکم فوائد اہل ہے نبیر اسلام کو حکم کہ کا کام تقسیم کرو ان کا حق ہے یہ ان کا حق مارو گے تو مجرم میں مجرم حق ہے ان کو دو ان کو نہیں دیتے بھائی بہنوں کا حق مار جاتے بیٹیوں کا حق مار دیتے اور قرآن میں شدید موجود صورت الفجر میں اللہ رب العزت نے میراث کا مال ہزم کرنے والوں کا ذکر کیا اور آگے کیا حصے کا اظہار ہے تم میراث کا مال کھاتے اتنے مال کے حص جب یہ زمین رینا رہنا ہو جائے گی قیامت کا بکو آئے گا تیرا رب اور مراکا سفر باندھ کر کیوں آئے گا اللہ تعالیٰ تم سے باز پرس کرنے کے اور خاص طور پہ ان امور کی جن کا پیچھے ذکر رب کیوں آئے گا پوری زندگی کے معاملات کا حساب اور خاص طور پہ یہ سوال کہ بہنوں کا حق کیوں مارا بیٹیوں کا حق کیوں مارا کتنی یہ ہولنا کر دی تو میراث کا مال پھیلاتے بات پر تو جو بھی مالی امور ہیں مالی معاملات ہیں ان میں ہر شعبے میں شریعت کی ہدایات موجود ہیں اسکول اور قوانین ہی موجود ہیں ان کی پاسداری ضروری اور خاص طور پہ یہ احتیاط ضروری کہ جو ہمارا مال ہے اس میں حرام کی آمیدش نہ ہو یہ حرام کی آمیدش یہ حرام کمانا یہ حرام کھانا بہت سے مفاسد کا باعث ہے یہ عقیدے کی کمزوری سب سے اس کا پہلا جو تعلق وہ ضوفر عقیدہ سے قائم تھا نبیر اسلام کی حدیث ہے میرے ایمان مر رضی باللہ رب و السلام دینا محمد رسول کہ اس شخص نے ایمان چک لیا ایمان کی مٹھاس کو ایمان کے ذائقے کو جو راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کر رب ماننے کا مانا کیا ہے اور رب مان کر راضی ہونے کا میں کیا ہے بالکل واضح رب ماننے کا میں نے اللہ تعالیٰ مجھے پالنے والا ہے روزی دینے والا ہے کھلانے والا ہے والا ہے، لباس مہیا کرنے والا ہے، اللہ رب اور اس پر رانی بھی ہو تب ایمان کی مٹھاس آئے گی پھر حرام کیوں اگر یہ عقیدہ قائم ہے اللہ تعالی کی ربوبیت بت وہ پالنے والا ہے وہ روزی دینے والا ہے تو اس کے بعد حرام کمانا یہ حرام کھانا اس عقیدے کے منافی وہ ایمان کی مٹھاس سے محروم ہے اللہ تعالیٰ پالنے کا کوئی مخلوق ہو زمین کے اوپر ہو نیچے ہو فضا میں ہو تا فرا میں ہو اس کی رودی اللہ کے ذمہ اس پر تبکل کیوں نہیں یقین کیوں نہیں لو اللہ تم تبکا لو نا اللہ ربہ تبکل ہی لڑا اردو کتا ہے تخماس بترو ہو اپنے رب پر اگر تم کما سکو تو کر لو تمکول نہیں ہے تمکل ہوتا تو حرام کی ہوتی صحیح معنی میں تمکول کر لو تو اللہ رب دو تمہیں روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتے پرندے صبح گھونسلے سے نکلتے کون سی فیکٹری ان کے پاس کون سی تعلیم ہے کون سا ہنر ہے ہاں خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو لوٹتے ہیں پیٹ بھرا پرندوں ایک نہیں دو نہیں لاکھوں بھی تھا اللہ سب کو دے ان کے تمہارا تبکل ہے پرندوں جیسا ہی ہو جائے تو اللہ تمہیں اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے ما ذلك كما ينقص من في میرے بندو تمہارے تمام اگلے پچھلے اور انس جو لوگ مر چکے ہیں تخلیق عدم سے لے کر آج تک وہ سارے زندہ ہو اور جو آج موجود ہیں اربوں لوگ وہ بھی آ جائیں اور جنوں نے قیامت تک پیدا ہونا ہے وہ بھی آ جائیں ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور سارے مل کر مجھ سے مانگنا شروع کر دیں جو چاہے مانگے لائن لگانے کی ضرورت نہیں ایک ہی وقت میں مانگے اردو میں فارسی میں عربی میں سندھی میں انگریزی میں جو آپ کی زبان اس میں مانگو ایک ہی وقت میں مانگو اور جو چاہو مانگو نہ ماننے پر پابندی ہے نہ کو وقت کی قید ہے مانگو جو مان لے مانگو اور میں سب کو دیتا جاؤں سب کو دیتا جاؤں سب کو دیتا جاؤں سب کو دینے کے بعد پوری کائنات کو دینے کے بعد سارے انسانوں اور جنوں کو دینے کے بعد جو میرے خزانے ہیں ان میں کتنی کمی آئے گی فرمایا کہ سوئی سمندر سے ڈبو کر نکال لو سمندر کا کتنا پانی کم ہو گا اتنی کمی بھی میرے خزانہ میں نہیں آئے یہ اس کے خزانے مگر تو ہے اگر کما تو وہ ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی روزی دے دے پرندوں کو دے یہ مالی معاملات میں ایک معاملہ تک کچھ لوگ ماننے کے عادی ہوتے بھی ہاتھ کس پیدا تاکہ مال بڑھے ایسے ایسے فقیر موجود ہیں جن کے کروڑوں پہ پڑے ہوئے نبی اصلان کی حدیث ہے مم فتح فتح اللہ فخر جو اپنے اوپر مانگنے کا بھی مانگنے کا دروازہ کھول لے لوگوں سے مانگ رہے ہیں اپنے مال بڑھانے کے لیے ایک تو اس کو حاجت ہے سوال کر سکتا ہے بقدر حاجت اور یہ کہ بغیر حاجت مال پڑے گا اور اس میں اضافہ اور اس میں اضافہ اللہ اس شخص پر فخر کا پروانہ کھول دے گا اس پر غنا نہیں ہوگی گھر میں ڈھیروں موجود یوں ہوں گے مگر فقیر کا فقیر ہی رہے مانتا رہے گا مانتا رہے گا حتیٰ کے کمر میں جا پہنچے گا اللہ کے متقاد اس کثرت کثرت مال مال کی ہرس مال کی طلب اس نے تمہیں ایسا حاصل کیا ایسا حاصل کیا کہ تم مانتے مانتے مانتے مانتے, مانتے، کمر میں پہنچ گئے لان علی میں آدم واضح لازم جو اگر ابن آدم کو سونے کی دو وادیاں دے دی جائیں وہ کیا کرے گا تیسری وادی کے لیے کوشش شروع کر دے گا وادی جانتے ہو نا پہاڑوں کے بیچ میں جگہ ہو جائے پہاڑوں کے بیچ میں ایک پہاڑ دائیں طرف ہے بائیں طرف ہے, آگے ایک پیچھے درمیان میں جو بھی خالی جگہ وہ میل ہاں میل بھی ہو سکتی اگر جو بھر کے سونے کی دینی نا اتنا سونے اتنا مال اب تو آ جا میری طرف میری عبادت کے لیے تفرب اختیار کر لے نہیں جناب ایک وادی اور ہونی چاہیے ایک وادی اور ہونی چاہیے ایک فیکٹری ہے کروڑوں کی آمدنی ہے کوئی سبر شکر نہیں ایک فیکٹری اور لگاؤ تیسری اور لگاؤ پھر قبر کی مٹی ابن آدم کا پیٹ بھرے قبر کی مٹی اور جو بندہ اس ہرس میں کماتا ہے اس سے مستفید بھی نہیں جاتی عمرہ میں کتنے اکڑوں پر جناب ہی بنی ہی ہمارے صابر حکمران کی اور پچھلے دنوں آپ نے خود دیکھا کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں خود جیل میں بیٹے دربہ در بدر بیوی وینٹیلیٹر میں اور گھر نوکروں کے سر نوکر گھر میں عیاشی کر رہے اور جو گھر کے مارے گیا چاروں افرا تفری میں کوئی بہت در بدر اور کوئی بیمار اور کوئی جیل میں کچھ نہیں کوئی فائدہ نہیں اس تقافر کا فائدہ الحاطر حتیٰ مقاطر حتیٰ کہ وہ وقت آ جاتا ہے کہ موت اپنے پنجے سینے میں گاڑ دیتی ہے اور انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے بلا یم لو جوف ابن آدم ان لطم ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے گی قبر کی مٹی ملے پھر کتنا سنگین سنگینگا عقیدہ بھی ختم رز حرام سے مالی بے عقیدہ بھی ختم نفاق کی چھاپ بھی لگ گئی تمان ہے اور پھر دعائیں عبادتیں قبول نہیں ہو رہی نبی رسلان کے حدیث ہے کہ امر ہو میں نے بیما امر ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک حکم ایسا دیا ہے جو نبیوں کو بھی دیا اور مومنین کو بھی دیا کیا فرمایا انبیاء سے کیا فرمایا کلو منت السوال ترتیب اے انبیاء کی جماعت حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو یہ ترتیب حلال کھاؤ گے پھر نیک عمل کرو گے وہ قابل کو حلال اگر نہیں ہے تو عمل صالح قابل قبول نہیں ہے یہ حکم عام مومنین کو بھی دیا گیا یار بنو کلو مرتبہ یہ بات عمار کا بنا کو حلال کھاؤ اہل ایمان کو پھر نبی الاسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا راجود یو سعیول بنو یمہ رب یا رب یا رب مل حرام حرام بل بسم حرام بغل حرام فن بھی سجاو لیتا ایک شخص لمبا سفر کر کے گیا اس سے غالب اشارہ سفر حج کی طرف دنیا میں سب سے لمبے سفر حج کی لیے کیے یعنی حج کرنے کی اور یہ علامت بھی میدان اور کی بال خاک سے بھرے ہوئے اور قدم بھی خاک سے اٹھے پڑے اور کا یہ منظر جیسے کہ دوسری حدیث میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرے بندے آئے ہیں میرے پاس اور افات کے میدان گرد و غبار سے بھرے ہوئے بال بکھرے ہوئے پاؤں گردا لو سر گر لو اس طرح ہے مارانا ہاؤ کیا چاہتے ہیں کتنا محبت میرا انداز اور یہ شخص اسی انداز کے ساتھ بال بکھرے ہو گئے گرد و غبار سے بھرے گئے یہ کیوں بتایا گیا کیونکہ یہ حیرت جس بندے کی ہے مانا یہ بندہ اس قدر اللہ کا قرب چاہ رہا ہے گناہوں کی بخشش چاہ رہا ہے کیسے اپنی حالت کی ہوش نہیں نہ اپنے سر کی ہوش ہے نہ بدن کی ہوش ہے لباس میں بھی خواہ قدم بھی خواہ کہ لو سر بھی خواہ کہ لو اپنے اس کو ہوش نہیں ہے اللہ تعالی کا خوف ہے تقوی ہے گناہ ہو کی بخش کا حریث ہے تو یہ حج کا سارا نقش پر یہ مدو یہ ہے پہاڑ پہ کھڑا ہو کر ہاتھوں کو پھیلائے پھیلایا یہ مدوید ہاتھوں کو کیوں پھیلایا اور یا رب یا رب یا رب کہہ کہ کے دعائیں مانگ رہے ہر دعا پر اس کو ایک ہی جواب ملتا ہے تیرا کھانا حلال کا حرام کا لباس حرام کا تیری غذا اور خوراک حرام کی تیرا پینا حرام کا تیری دعا تیرا حج کہاں قبول ہوگا نہیں قبول اتنا سنگین حالانکہ یہ قبولیت ہی کے کئی امور جمع ہو چکی سفر دعا کی قبولیت کی علامت نبی السلام کی عزیز ہے دعوت مسافر مستجاب مسافر کی دعا قبول ہوتی اور یہ یعنی سفر نہیں یتیم سفر ہے لمبا سفر جتنا طویل سفر ہوتا ہے. اتنا اس کی دعا جانا قبول ہے ایک سفر آپ کا لاہور تک ہے تو آپ سمجھتے ہیں گھر کے قریب ہیں ایک گھنٹے کی فلائٹ اتنا آپ آت فکر غالب نہیں ہوتا اپنے وطن میں ایک سفر کرو کا افریقہ کئی گھنٹوں کا سفر اپنے اجنبی لوگوں میں تو اس سفر میں جو ایک طلق ہے استراب ہے وہ زیادہ ہوگا اور یہ چیز قبولیت یہ تھے دعا یہ تھے سفر لمبا سفر کر کے جاتا ہے زیادہ اس کی دعا قبول ہوگی اور ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں اللہ کے پیارے میں عمر کی حدیث ہے کہ جو شخص ہاتھوں کو پھیلا کر دعا کرے اللہ کو شرم آتی ہے ان ہاتھوں کو خالی لوٹائے یہ بھی قبولیت ہے اور یارم یارم کہنا بھی قبولیت اور پھر عرفات کے میدان میں کھڑا ہے جہاں اللہ تعالی بندوں کے قریب آ ہے انتہائی قریب آ ہے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے فرشتوں کو دعا بنا کر بندوں کو معاف کر دیتے ہیں مگر یہ معافی کے قابل کیوں نہیں مزہ نہیں کھانا حرام, حرام کا لباس آرام کا پینا حرام کا تیری دعا تیرا حج تیری وواد کہاں قابل قبول ہو تو بھائی یہ چھوٹی سی زندگی مختصر سے اس میں مالی معاملات کے جو بھی انحرافات ان پہ کنٹرول کی اللہ تعالیٰ سے توبہ ہونی چاہیے کوئی ساتھ کا اگر ایسی بات ہو چکی اللہ اس کو معاف کر اگر وہ مالی تو بدل کو بدلے کوئی انحراف اپنے بھائی کے پاس جائیں اس کو واپس لوٹا دیں اپنی آخرت کا معاملہ سیدھا کر لیں تو یہ ایک اعزاز کی بات وہ بھائی اگر موجود نہیں ہے تو اس کی طرح سب کا دے دی یا اللہ وہ بندہ موجود نہیں فلان شخص کے میں نے دس ہزار وہ موجود نہیں تجھے دے رہا ہوں تو اس کو پہنچا دے اللہ کی راہ میں دے دے کسی کو صدقہ دے دے یہ اللہ تجھے دے رہا ہے یہ صدقے کی صورت تجھے دے رہا ہوں تو اس کو پہنچانے پر کہا دے اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا اس کے لیے دعائیں کریں آپ اتنی دعائیں کریں کہ آپ کا ضمیر مطمئن ہو جائے کہ میں نے دعائیں کر کے ایک حق ادا کر دی ہوں. مقصد یہ کہ معاملے سیدھے ہوں تو ہر مالی معاملے کے لیے شریعت کے قواعد موجود ہیں چاہے وہ کاروباری ہو کھیتی باڑی باغبانی مشارکت مزارت ہر چیز کے لیے قواعد موجود ہیں ان قواعد کو منتب کریں اپنے جملہ امور پر دیگر معاملات ہیں بچوں پر خرچ کرنا نبی اسلام کی حدیث ہے کہ وہ ایک صدفات دے رہے ہیں اللہ پر وہاں کو لوٹایا تھا وہ اس میں بخل کا مظاہرہ نہ ہو اور اس میں ایسی چیز بھی نہ ہو کہ ان کے منہ میں حرام کے لمحے جائیں حلال کے رز کے حلال جو انتہائی پاکیز کی کا باعث ہوتا ہے اور اللہ کی قبولیت کی ضمانت ہے امام شاہ رحمہ اللہ کچھ اشعار پڑا کرتے تھے اور بعض منسوخ میں یقو نفی حسن ندی سے کلام مال چلا جائے گا حلال کا ہو یا آرام کا ہو اور کل اس کا حساب آپ نے دے اس کا حساب آپ نے دیا بعض اوقات ایک انسان دنیا میں قبر میں پہنچ جاتا اور ایسے مظاہر آپ نے دیکھے ہوں اب اس کا مال اربوں کربوں وہ رسا تقسیم کر رہے ہیں اور وہ اس کا حساب دے اللہ بڑا یہ خوفناک پہلے تو مال سرم ہے کہ حرام ہو یا حلال ہو اور کل اس کا حساب آپ نے دیا متطی وہ نہیں ہے جو کہے کہ میرے دل میں تقوا ہے اللہ کا خوف ہے متتی وہ ہے جس کا کھانا اور پینا حلال کا جو مال کمایا وہ حلال کا جو مال جمع کیا وہ حلال کا وہ متقی کسی نے قاضی قادیت یوسف سے سوال کیا کہ بڑے بڑے علماء نے کتابیں لکھی ہیں کس موضوع پر رقاب کے موضوع پر فکر آخرت کے موضوع پر آخرت کی تیاری کے موضوع پر آپ نے کیوں نہیں لکھی اور میں نے بھی لکھی ہے تم نے جواب دیا میں نے بھی لکھی کون سی کتاب ہے کتاب البر جس میں تجارت خرید و فروخت اس میں شرعی اصول باتیں کی ہے کیونکہ حقیقی جو تقوا ہے اور حقیقی جو آخر کی تیاری ہے اس کی اساس حلال کا م یہ کچھ باتیں بطور نصیحت اپنے آپ کو عرض کی آپ کو بھی اور جو آپ کا موضوع تھا شاید اس کچھ کچھ حق ادا ہوا شاید کچھ کہ جتنے مالی معاملات ہیں مالی امور ہیں ان میں شرع قواعد تقریباً ہر میدان میں شرح ہدایات موجود ہیں اصول موجود ہیں جو بھی مالی معاملہ کرنا چاہیں وہ آپ انہیں اصولوں کے مطابق کریں آج ایک سوال میرے پاس آیا جیسے یہ بیٹی کا جہیز ہے یہ تو مالی معاملہ ہے دیا جائے اور بیٹی لینے جائیں تو ان کے یہاں کھانا کھایا جائے یہ تو مالی معاملہ ہے اس میں کچھ لوگ زیادہ خشکی کا مظاہرہ کرتے ہیں دیکھیے یہ دنیاوی معاملہ دنیاوی معاملے میں اصل جو ہے وہ عباہت ہے یہ چیز جائز ہے جائز ہے جائز ہے آپ کے پاس کوئی دلیل ہے اس کے حرام ہونے کی وہ پیش کرو باپ اپنی بیٹی کو جہیز دے آپ کے یہ حرام ہے دلیل دو میں حلال ہے اس کی دلیل نہیں کیوں کیونکہ دنیاوی امور میں اصل چیز عباہت ہے دینی امور میں اصل چیز ثبوت ہے اصل چیز ثبوت ہے ابھی آپ نے عشاء کی نماز پڑھی اس کا ثبوت آپ نے دیا کیا دلیل آپ فوراً کہیں گے نبی رسولان کی حدیث اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں فرض کی اس میں ایک عشاہ کی نماز کی دلیل آ اب اب جیسے میں کی رات کی باتیں بھی دلیل دو کوئی دلیل نہیں شب برات کی بھی باتیں لوگوں نے بنا دیا جناب نفر پڑے جائیں ہر نفر میں سورہ فاتحہ پڑے جائے سو بار اور پھر یہ اور یہ دلیل کوئی دلیل نہیں رجب کے پورے ہیں دلیل کوئی دلیل نہیں تو عبادات کا جو معاملہ دین کا معاملہ وہ ثابت ہوگا دلیل سے اور دنیا کا معاملہ اس کی حرمت کے لیے دلیل دینی پڑے میں کوئی دنیا بھی کام کر رہا ہوں آپ کہتے ہیں یہ حرام ہے تو دلیل دینا آپ کے میرے ذمے نے کیوں اس لیے کہ دنیا کی امور میں اصل چیز عبادت کاروبار کرو کرو کوئی روک ٹوک نہیں دکان کھولو کھیتی باڑی کرو باغبانی کرو جو کوئی رو نہیں مشارکت کرو مزاقت کرو کوئی روک ٹوک نہیں اگر کوئی شخص ہے کہ مشارکت حرام ہے دلیل پیش کرو تو اسی طرح ایک باپ اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کر رہا ہے. جس بیٹی کو بیس سال پچیس سال پالا پوسا محبت نشاور کی پیار دیا کون باپ چاہے گا کہ میری بیٹی خالی حاج ہے اور آپ کہیں یہ لانت ہے لانت کہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر ہاتھ دینے کی کوشش کرو جناب ناک اونچا ہو نا اونچی پو، رہے اور پھر آپ قرضے لے اور قرضوں کے بندھن میں جکڑے جائیں اب وہ ادا نہیں ہو رہے مصیبت مشکلات پھر بعض اوقات یہ چیزیں حرام کے دروازے کھول تھی وہ ناجائز کسی طرح بیٹی کو لینے جائیں اگر وہ کھانا کھلاتے ہیں کچھ لوگ کہتے وہ ناجائز ہے جناب یہ کیوں نہ جائز لوگ گئے ہیں بچی کو لے دس گئے ہیں بیس گئے ہیں پچاس گئے ہیں طے ہوتا ہے بقایدہ گھرانوں میں کتنے لوگ لے کر آئے تو ان کو کھانا کھلانا شری زیافت میں ایک آپ کا مہمان ہے اس کو کھانا کھلانا یہ شرح زیافت میں نہیں آتا زیافت اس کا حق ہے اگر یہ ناجائز ہوتا تو نبی اسلام کے دور میں اس کا اصل موجود ہے ام حبیبہ حبشہ میں تھی ان کا نکاح نبیر اسلام کے ساتھ ہوا، تفصیل موجود ہے اور اس وقت سرپرست کون تھے نجاشی بادشاہ بحفاظت یہ امانت مدینہ تک پہنچائی اور جس دن روانہ کیا اس دن چار سو امائدین ہرشا کی دعوت کی ان کو کھانا کھلایا اگر یہ چیز ناجائز ہوتی تو اللہ اپنے نبی کے بارے میں کیوں ہونے دیتا ہے اس لیے اس قسم کے مالی امور جو ہیں یہ وہ دنیاوی امور جو آپ کر سکتے ہیں بد دو کرتے ہیں ایک یہ کہ وہ معاملہ شریعت کے خلاف نہ ہو شریعت کے خلاف مثلا شادی کی دعوت ہے اور شراب چر حرام ہے دوسرا یہ معاملہ کسی کافر قوم کے تشبہ کے ساتھ نا اس میں کسی کافر رقم کے مشاغ ہم چونکہ ایک عرصہ ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں ہماری شادی بیاہ کے معاملے میں بہت سی رسمیں ہندوانہ رسمیں مثلا دولہ کی جوتی چھپائیں ہندو رسم اور الگ الگ نام عارفنے. فلا رسم فلا رسم یہ تشبہ تشب ہو منتشب کسی قوم کا تشبہ اختیار کرو گے انہی میں سے ہو جاؤ وہ ناجائز باقی عام چیزیں جو خوشی اور مسرت کا موقع ہے اگر طے ہوتی ہیں انجام دیتے ہیں تو وہ شریعت کے مقاصد کے خلاف نہیں ہے واللہ تعالی عین اللہ رب العصت ہمیں مالی اعتبار سے اعتدار استقامت اور منوج حق منوج صدق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ ہم کو حرام سے بچائے حرام کی لانت سے بچائے اللہ تعالیٰ روزی جو ہے وہ حلال بنا دے اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے در کا فقیر اور اپنے در کا محتاج بنا دے ربرحمۃ الرحم رب نا تو قبر من کا